امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی